بانی محفل جناب حاجی محمد اکرم صاحب صدور محفل اور معذر سامعین مسلمان علیکم دوستو علی پور دائے کا جلسیام سلسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی ہے جناب محبت شوق نال ذوق نال دور دراز تو تشریف لیا مالک کائنات کینات جلا والا جناب دی حاضری قبول و منظور فرماوے اور توجہ نال سمجھ کے اس نے عمل دی توفیق بخشے دوستو میرا اج کا موضوع العزیز شاء اللہ تعالی ملاد پاک اور تعلیم کتاب و حکمت آئے مبارک یہ موضوع اخذ کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ دل دماغ زبان جناب غورج میری گل سمجھ آ جائے نا تو اس لیے زبان لا کے آخر ہے بس ایسا ایک زور شوق دکھائی رکھے جی تاکہ نو اے شبہ نہ پا جائے کہ میں قبرستان بٹھا ہوں جی جاگتے بندے اپنے جاگن کے سبوت دیا جی تاکہ چند کڑیاں جڑا آپ کٹھے بیٹھے ہاں وقت بھی بنے آ دور دراز تو آئے ہیں کوئی آخرت دا سامان ابھی لے کر جائیے میں جناب علی کیونکہ ایلت و جماعت دی طرف ہوں یعنی حاجی محمد اکرم صاحب و دی طرف ہوں. ملاد پاک دی میں پھلے. سب جناب پاک ملاد پاک دا مقصد یہ ہوتا ہے جو مابوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم آپ سرکار دی دنیا تے تشریف آوری تو پہلے بات. قریب قریب اللہ تعالی نے جو موجرات ظاہر فرمائے جو واقعات ما فرمائے میں حدیث کتاباں سامنے پہ ہادیسے بیان کرنا اور الحمدللہ مالک کائنات کا شکر ہے کہ اس نے سانوں اپنے پاک حبیب لاد. بہس تو بچایا اہل سنت بماعت کے حصے بچایا میں حیران ہوگا یار نے سے نے حضور سرکار دے سے حضور دیاں اور شانہ جڑیاں اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار دی پیدائش مبارک تو قبل یا پیدائش دے ویڑے یا تھوڑا بعد ظاہر فرمائیاں نے جب حدیث ہے تو کیوں دوسرے بیان نہیں کرتے پھر پتہ لگا بھی مالی یہی گل ہے دل چیر ہے ویر ویر اپنے نبی جا کلمہ پڑھنے خلاف ویر رکھیشا نہیں نظر آ نہیں تے آکا نامدار دی شان بیان کردہ مومنٹ سے ٹر جے مومنٹ سے سڑے کیوں لکاوے کیوں یہ ہوں سان دس پہ باقی نہیں دس دیا میں اس واسطے اللہ کی مہربانی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعات جناب نو سناواگا تاکہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد کے مبارک کا ذکر ہو جائے کیونکہ اج بارہ ربیو الاول شریف خدری اس واسطے نامدار دی آمد دا ذکر خیر جناب دے سامنے کرن لگا روک نالا کو سب اللہ اللہ روی نرشاد فرما ہو ویسا فل امی نسولا رسولم یتلو الم آیات ہی ویو زکیم ویو من قبل مدل دبی محبوبے خدا آپ کی پیدائش مبارک آپ کے دنیا تر تشریف لیا واسطے رب سونے نے جن احتمام فرمائے نے کسے نبی لیے نے احتمام نہیں فرمائے پچھلے جن بھی نبی پیدا ہوتے رہے نے رب نے آسمان زمین حال چل نہیں مچائی واقعات نہیں وقائے جن اپنے پاک حبیب سرکار لی لاہر فرمائے نے سدکے جا ہوں پہلیاں میں تینوں وہ گلان سناوا جب نورے محمد اما آمنا دل تشریف لے آیا ہے بلہ او تے ذکر کراں گا تھوڑا جا پھر جدوں نور محمدی دنیا تے ظہور فرمایا ہے پھر اس ویلے دیاں گلاں کراں گا صدقے جاواں حضرت سیدہ آمنہ پاک دے کول محبوب خدا دا نور مبارک جدوں تشریف لے آیا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا جنے وی فرشتے سن والے زمینہ والے اے تذ ذات الملک جی <سؤال> کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں بہ جو خیر خیر مسلمان دے تگڑے ہوتے ڈرتے مسلمان تو دے دے بڑے تگڑے ہوں نے سدک جاوا حدیث چاہتا ہے یہ ملا تو جن دے فرشتے سنا سمانا زمین والے سارے وجد خوشی دار فرشت نے وجد کیتا اج نور محمدی کی اما آمنا دے اور تشریف لے آیا جے سدک جا روک اے مومن دی نشانی ہے جب محبوب خدا تک کرا یا سونے دین او کرا سینہ تھردا جائے گا وہ سینے دل دماغ تھردے جان گے چہرے دے رونا کم جاوے گی سد کے میرے پاپ محبوب صلی اللہ ہو علیہ وسلم سلم آمد ہو رہی ہے پاک اما دے کو اللہ دے فرش فرشتے خوشی نال وجد کر لگ پے رب دے نوری فرشتے آسمان زمین والے خوشی کرتے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام نبے کو اور تشریف لیا رہے جاوا درویش جن جانور سن جن جانور سن دے سارے جانور اس رات نو انسان وانگوں بولن دی توفیق گتا فرمائی سد کے جو جانور سن قرشیا سارے انسان واگوں پہ بولتے ہیں آخر کی نے آخرے خوش ہو جاؤ اللہ سنے نے محمد ویلا سبحان اللہ مولوی لگایا سیرت دی کتاب تاریخ فی احوال انصار سے نفیس امام تیار بکری رحمت دی حدیث حوالے نہ لکھا اللہ وحدہ لا شریک مولاد فرشتے خوشی نار پول اٹھیں نہ کیتا ہے اور جن جانور سان عبارت پرن لگا اخراجا بو نوعے من ابن ابن عباس اباسن کالا کانا من دلالات حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانور سن سارے جانور بول <سؤال> اٹھے آتے ایک دوسرے دے ہیں محمد پاک سرکار تشریف لیا رہے ایک گنگے جانور جڑے بول دے نہیں یہ تیرے میرے واسطے نہیں بول دے تیرے میرے واسطے بے شعور نے آقا نامدار دے لئی ہر شا اللہ نے باشور بنائی رش سمیل رکھدی جنے بھی جانور سن بولے اور جنہیں جانور جنگل کے اندر سن جنگلی جانور مرت و حوشل مشرق مغر بے واہ مرت وحوش حوشل مغر بے لا وحوشل مشرق جنے مشرقی جانور جنگل کے رہن والے سن وہ پج کے پی جانے نے مغر بالے پلسے مغرے والے پا جانے پے مشرقے ایک دوجے بشارسا دین خوش ہو جا وہ اللہ پاک نبی تشریف لیا رہے سدک جانا اتنے جانور نے چار لتان جنہوں ویشی آخر بارے مثال ویشی چار لتان والے جانور پاک نبی آمد خوش ہوئے کھڑے نی جنگل سن شہر والے دو لتان والے بوٹے اتاری کھڑے نے مڑ میں آ جانور جنگلی خوش ہوبی دیا تے شہری جانور خوش نہ ہوانت نہ پاوے تو ہو خوش نصیب سد کے واسطے اللہ دے پاک محبوب کی سونے نے اڑبول بلا چڑیا ہے جن جانور نے جنہوں گیا زبان نہیں ملی جہاں دی زبان کوئی نیو بھی بول کے نبی پاک دی آمد دی خوشی کر رہے سن e an bol ya nu bula <laughs> jaan dae e an bol ya nu zauk <laughs> nal keh de an bol ya nu bula jaan dae e an bol ya nu bula jaan گیا تھی کلا کرا جان دے گیا تھی گلا جان گائے تھی گلا کرا جان این مجمع بیٹھا ذرا آخر تک بول پائے تھی کلا جے شرمانا ہوے تے کسے کنجری گانے تو شرما اتو پلنگ پھاڑی تو شرما میرے آکا نامدار گونج کے گیا جی گلا کرا جان گائے پتھران کل کلمے پڑا جان را زوک سبحان اللہ صدقے جاواں مرد پیار کرنا میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی آمد واسطے جانور جنگلی خوش ہو کے اک دوسرے نو مبارک باداں میں نے گل اگلی گل سن میرے پاک نبی اے اس ویلے دے موجودات نے جدوں محبوب خدا دا نور اما امنہ دے کول تشریف لے آیا اے اے اس ویلکے شریک مولا نے جنتی جنتی فرشتہ جنت دے جناب محافل فرشت حکم فرمایا جنتی فرشت حکم رب نے دتا جنت دے بوہے کھول دیو جنت نو سوار نوار دو, دو دے دروازے بند کر دیو میرا محبوب تشریف لے آ رہا ہے سدکے جا جن اللہ بہ شریک مولا سونے ہر مہینے, نو مہینے پاک نبی اپنے پاپ رہے ہر مہینے اللہ سونا ایک منادی آسمان کرا سی ایک منادی زمین کراؤن سی سدکے جاوا یہ بھی سنا, سنا, سنا در ویخ وقت آ لکھا توجہ نہیں ہر ودا ان فل سوار ہر مہینے ایک ایلان آسمان سے آتا سلان زمین س او ہوتا میری مخلوق سن لو اللہ دا دا اولا شریک مولا دی طرف اعلان ہوتا سی مخلوق نوو مخلوق خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ دا کبھی پیاو ادرو مہینے گہینہ گزرنا ہے ایک ایلان سمانا ہے سو ہوں ایلان کرن د رب نے پورے نو مہینے مہینہ بھی کرب نو مہینے کرائی کھڑا ہے ایک مہینہ بھی ڈھ پیڑ ہو جی خدا قسم کر گیا نظر آگ سبان اللہ سدکے جاوا میرے پاک محبوب سرکار دی آمد اور ایک اور لطیفے گل سنا مدراق صبح اللہ میرے کوئی جی اشما مت لمبری نواب سدھی کسن بھی نبی پاک ملا کتاب لکھی ہے میں کیا یار وہ سڈیاں نہ پڑھو چلو اپنی پڑھ لوگر بھی یہ گلا جہیا میں تینوں سنا رہا وا یہ لکھیاں نے سد کے میرے پاک محبوب سلحال ہونا سل خوش ہو جاؤ پرکت والا اب القاسم رسول اللہ تشریف لیا رہا ہے خوش ہو جاؤ خوش ہو شریف مولا نے اے جناب ہزی اس علاوہ رب سونے نے عجیب موجود کی وھائے جیتے بھی بادشاہ سکرتی بیٹھا سی رب سونے نے سارے بادشاہ موہرا لا چڑیا بولیا نہیں بند کر دیتے ہیں تخت گئے رب نے دسیا بادشاہ بادشاہیاں مک جان گیاں میرا اپنا حبیب بادشاہ آ گیا جی ہوں تے حکم نہیں چلن گے میرے پاک حبیب کا حکم جاری گا سدک جاوا توجہ فرما میرے پاک نبی سرکار سل کول تشریف لے لیا رب نے بادشاہ دیا زبان کر چڑیا توجہ نہیں فرمائی دراگ بادشاہ موڑ لگ گئی اگے جا کے دساں گا बदला हत करा इतने च रख लादशाह बोलिया नहीं पा जबाना गुंगिया हो गई गूंगे जड़े थे जानवर वो बोलते पे ने बोलन वाले अच गे होए खड़े ने जिन्ह के हुक्म दखा इंतजार आदि ने बादशाह मुंह खोले लख बंद इंतजार चोता सर सर, सर। کھلوتے آئے رب نے انہوں کے زبان سے مورا لا خبردار تسی بول نہیں سکتے سدکے بولن جدر بولنا ہی او رحمت نہ کال سب اللہ ہاں جدر بولے گا رحمت کے تروالے بولے گا روکنا لاکان اللہ سدک جا امام اہل سنت فاضل برے بھی آئی آلہ حلتی مام میں حل سمت وہ نیمت شان گیا نعمت مت شان گیا منشی رحمت کا کلم دان گیا روک ناک پندرہ سو سال گزر والے نے پندرہ سو سال گزرن والے نے سدکے جا میرے نبی جنا مبارک برکتا باڑے سامنے میں نبی پاک دے درود پڑھ کے ایک چھوٹی جی صورت قرآن دی پڑھنا چٹکی مارنا پتھری ٹوٹ کے باہر آ جاتی ہے پندرہ سو سال گزر گئے نے اے برکت رب حال پہ خود حبیب خدا کی برکت ہوے گی میرا اللہ شرام مینے ہو رہے بندوبست تین ہو ظاہر رب سونا فرما لیا ہے کیوں تاکہ پتہ لگ جائے جا لو بھی عظیم جڑا دین لے کے آیا ہے وہ بھی عظیم ہر پاس انتظار ہو رہی انتظار والے باوے جی آ کے سلطان بابو سمجھا دیا سلطان لارے اسی فرما چڑا روشن اتر تار ذکر کرنی بسرا قیر سے چڑھ چڑھتے سانو سجڑا باجی ہیں وہ جتھے چل ارسان ر نہیں کو جی تیرا جس د پچھے عرصہ جنم گوایا جسد پیچھے جنم گوایا جس دے پا جنم صدقے جاوان اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے جس رات نبو بے خدا ماں باغے کول تشریف لیا اس رات تو پہلے عرب والوں کے اندر ہوا سی خشک سالی کھان واسطے بڑی تنگی ہر پہ جب حبی بے خدا تشریف لے آئے نے رب نے ہر پاس رون کئی رونک لا دیا خشک سالی جانتی رہی خوشحالی آ گئی نام پیا کتاب جی اشما مت لمبری اس سال کا نام ہی رب نے پا دے ابت سال ہی اللہ دیا رحمتہ دے دروازے کھولن کا روک والا سال بن گیا اسی روک نالا سبان اللہ توجہ فرمائے تینوں جناب دے نور مبارک دے منتقل ہون ہو گلیں سنائی جب حبیب خدا دا نور مبارک نہ دے کو جدو دنیا تے تشریف لے لیا ہوں اس وعل چند گلان سناوا سدکے محبوبے ہوا ہے میں کابے کے اندر تباف پیا کر سا کابے کا تباف کر ریا سا دیکھنا کیا رائے تل کا بتا مکام مقام ابراہیم والے پاس سجدہ پیا کردہ سی کعبہ جھک کے رب دے پاک محبوب دے حجرے والے پاس سجدہ پیا کرتا سی حبیب خدا دے دادا جان فرما میں سنے کنا کابے آخیا اللہ اکبر کابے نے نعرہ ماریا دو بار نعرہ مار کے آخر اللہ نا تو من جا مشرکان دیاں پلیتیاں تو پاک ہو گیا توجہ سبانا بندے آ سن کے جا ہزور دادا جان فرما نے کعبے نے نعرا ماریا نعرہ مار کے آخد میں پلیتیا مش پلیتیا کاف پلیت میرے محبوبے خدا مدین میں تشریف لایا ہے حضرت میرا بھی ہمشیرا محترما ساری ماں سا محبی پاؤ نبی پاک سرکار بھی سوجائے محترما دے کو مدینے سنت سن، سن، نبی پاک سرکار دے آئے نے، اپنی بیٹی آئے حضور سرکار دا بستر مبارک پچھا سی باپ آجت کر کے بیٹی دے گھر بسترے بیٹھن گئے بیٹی بسترا بولے ہیٹ لیا آپا پاپ ہے پر پاک نبی دب بستر اللہ صدقے جوان میرے پاک حبیب سرکار دی گھر والی سو جائے اپنے پاپ کو آختی ابا تو مشرک ہے اور مشرک پلیت ہوں کافر پلیت ہوتا ہے پاک نبی دا او اللہ دا پاک نبی اے دے دے تسا نہیں بہ سکتے جب مسلمان ہو گے پاک ہوگے خدا دے بندیاں قرآن جو فرما مل مشرف فرمایا مشرک پلیت نے پلیت نے آخی اللہ خدا بندے آئے جن چ رکھ للیت سن کابے کے اندر آدر سن اللہ واہدہ شریک مولا نے اپنے پاپی سو تالا علیہ وسلم دے نارا مرا ہوں میں مشرقی پلیتی تو اتنے گل کر دے کئی لوگ آخ دے نے علی پاک ملیے کعبے کابے پیدا ہوابے میں چلیا تین بھی پتہ نہیں اللہ دی شان کابے بات ہو گل پہ یہ پتا نہیں اللہ دلی اللہ قرآن خیر الام فرمایا جڑے ایمان والے, کرن والے نے اللہ دی شریعت دے مطابق چلن والے نے اے لوگ اللہ دی ساری مخلوق ارش بھی مخلوق کے معلوم ہویا اللہ کا افغل توجہ نہیں کیون تھوڑی جی وزاحت کرا اس واسطے تے مسجد رب کی وہ مارفت نہیں دے جڑی اللہ دا ولی بابا فرید وقت غلام فرید پا وہ تے مسجد قسم کر کے آنا اسے واسطے کعبہ رب دے پتے نہیں دے سکتا رب کا پتا جی لگتا ہے تو رب دے فقیر کو لگتا ہے ربر رب دی خبر, خبر پا رکھن پا والے پا لگ نہیں اللہ دے فقیر اسی واسطے اج مسلمان جی مسجد کے نیڑے تو فکیر تو دور میں گواچے پھر نے پہلو مسلمان خدا بھی ہم کر کے اللہ دے فکیروں دے قریب ہوں سن مسلمان پار ہوں سن سد کے سونے نے محبوب سرکار دس جڑا میرا حبیب آیا تکو کہ یار یہ بات عقل کی نہیں عشق اور ایمان کی ہاں ہوئے نگاہ تو دشتہ ضرور ہے ہاں نگاہ ہوئے تو دشتہ ضرور ہے لیکن بات یہ ایمان کی ہے اور عشق کی ہے اقبال فرماؤں الہوری لاہوری فرماؤں عشق اکل کو ترقی دوسرے فرسط نہیں ہاں اکل ہمیشہ کیڑے ہو سکتا ہے مکان چکیا کھڑا کیا پک ہے سکا دیاں کتاباں پڑھ کے ویکو بلکہ مولی اشرف نوادر ربیاں تواف کر تواف کرتا ہے حبیب کے سدکے حبیب السجدے کیوں نہ کرے راخ تو سبحان اللہ ادا بھی قدم کر کے اگلی گل سن کے جاوا میرے پاپ محبوب سرکار جب دنیا شریف کیفیت ایسی میرے بیٹے نے آدھے سر سجے رکھا اتنا مٹھ میدھا بھی وکرے انداز بھی وکرے ادرت علیہ السلام جھولے دی اندر دن رب کی بندگی کا ایلان فرمایا زبان دے اندر لوگو میں اللہ کا بندہ حضرت عیسا علیہ السلام نے جھولے بچان کیا سبان دے اللہ دا بندے ہون دا اعلان بجائے محبوب نے اپنے امل نالسیا سجدہ کر کے دسیا میں اللہ بندہ کن فرق ہوتا ہے زبان فرما نے میں اللہ دا بندہ محبوب کر کے اللہ مٹی جب عمل محبوب خدا تو ظاہر ہویا ہے توجہ ہی آخو آخو زبان اللہ سدکے جا سڑے جب محبوبے خدا سرکار نے مٹھ مبارک مٹی ایلان ہوا <تصفيق> محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ دنیا کل لم کا خلق من آنسی قبلت ہی ادھر آقا نے مٹھ مٹی فڑی ادھر فرشتے اعلان کی ख मुठ की सी सारी खुदाई कब्जे आई वेखने आकादार मुठ मिट्टी की फड़ी है حقیقت, حقیقت ساری کابزہ فرمایا ہزور کا مدینہ پاک, پاک مہربانی فرماو جس علاقے حدرت علیہ السلام پیدا ہوئے وہ علاقہ میرے نام کر دو نام مسکرا پہ صاحبان فرما دیکھو آتا ہی نہیں ہوا پہلے لکھ دو فتح نہیں ہوا پہلو ہی لکھ دو میرا محبوب کا بولیا ارد کردہ سونے میں پتا وے دنیا تیرے کبزے وے لکھتے دس لکھتے دیا آرامدار نے پاپلی فرمایا لی کلم لے لیا علی فرمایا لکھ محمد رسول اللہ کی بیت اللہ کا علاقہ خطاب دور دی عمر نے فرمایا اس بندے بلاو جنو نے اے علاقہ لکھ لئے گئے کیا وا میرے آکا نامدار دکھ خط کتنے گیا دور دیر صاحب فرما لے میرے نبی کا موجلہ ویخ لان لا لے آکا نامدار نے جو تین زمین لکھ دیتی سی ساری قبضے کر لے جاو سوکالا سب اللہ اسے خدا دے بندے آئے ساری محبوب آیا شاہ شا جی یہ دسوڈی جائیداد جائیداد فرمایا مشرق کو مغرب تک شمال میرے گاؤ پاک بھی نے میرے ہے خدا کر اے بڑے ڈاڑے لوگ آنا چاہی چاہیے ساری خدائی قبضے ہوں حبیب خدا سرکار نے آدھے مٹھ مٹی دے تو اللہ محبو بے رب کو شاہی پیتم محبو بے رب تیری سر کی دس محبو بے رب کو شاہی پیم کے میرے پاک محبوب سرکار نے پیدائش مبارک میں پیدائش مبارک میں ویڑے ادھر ملدار فرمایا ادھر آپ جس مکان تشریف لیا نکان کچا دی چڑیا پیے دیوا چار کوئی نہیں پالن واسطے جتھے حبیبے خدا تشریف لیا رہے نے اتے چانن واسطے دیوا کوئی نہیں سی اما پاک دی جام ش میں پورا کمرے نور ن چمک اٹھیا چمک ایسی جس نور دال میں مشرق سے مغرب شمال جنوب ساری روئے زمین ویخ لیمنا نے بھی اپنے بیٹے کی آمد پوری روئے زمین تک لیے تائی محترم کی بھی آخر کھلی کئی گلا کرتے ہیں نبی دی نگاہ دے خلاف. محبوب خدا نے گلا نے نور مبارک بخایا اما پاک فرما جمک ایسی پی میں شام دیکھ اتے ایک گلے شامل تورا تنجیل دندر پاک نبیل دندر پاک نبی دیا سفت لکھیاں سن جنہ و سفت یہ لکھی سی کہ پیدا ہونگے مکے مدی نے گدی نے شام چوی گو گی اے چوبا خدا انجیل سفت ہوں ہزور ہجرت مدینے والی ملک شام دے محل اما کے حضور سرکار oh, میرا حبیب بادشاہی ملک شام جوے گی اپنے سونے نے اپنے شامشاہی حکومت حضورتیا کام ہوئی ہے وہ حضرت سمیر معاویا توجہ سیدنا امیر معاویہ دی شاہی سی کہ میرے محبوب دی دی جد حضرت سیدنا حسن پاک نے بادشاہ ان سپرد کیتی خلافت حضرت معاویہ سرکار دی حکومت حق بنی مکان ظہور فرمایا ظہور کچے مکان جو ہے پکا محل سی کسرا بادشاہ پکا محل سی محبوب خدا نے کچے محل بادشاہ محل دیا کیمدار نے چودہ کنگرے گرا چیز کنگری گراہ ہوں گل سمجھا آپ کچے مکان دلست دلست چاہ رہے نا محل کیڑا پہ ڈے بادشاہ کو خد ک محل کتا ڈگیا کہ موٹر فٹ موٹا دیوارا کند پاٹ گئی اٹھائیگڑے محل چوہ ڈگ پائے مکان تشریف کنگرے گرا کے دس مت جنہوں نے مروڑنے محلہ اس لیے بے لیا جنا کوٹیاں بنگلے میں بیٹھے سمجھ لیا ڈرامے بہت نہیں یہ جی ہوں محل فراون والے جیسے حقیبے خدا کچیا کن کنگڑے چودہ گرائے محلے بادشاہ محل دے چودہ کنگرے گرائے ہوں چودہ کنگری ڈگنے کی سیمت کنگری پکتے بادشاہ کا ڈگا سی کیونکہ کسرا بادشاہ دی نفل چو نبی پاک نے فل چودی بادشاہ بن دیتے ہیں اس بعد حکومت اللہ سونے نے اپنے پاک حبیب دے کے گلاموں سرا دیتی مکان بھی آنگے ہاں ادھر تے ادھر شام سی ادھر اس پر فارس دا علاقہ لگتا ہے ہزار میل دور دا فاصلہ میرے کملی والے آقا نے کسے غریب دا مکان گرایا بادشاہ دے محل پایا کنگری ڈے میرے پاس سرکار, سرکار نے دسیا میں محلہ نو ہاتھ پاؤ لیا میں دے گاٹے مروڑ لیا آیا میں کسی ہوج نہیں آخیا میں فروغ نو جا کے ہاتھ پایا جس نبی پر لگا رہے میرے پاک نبی سرکار نے آدھے دس دتی میرا مشن ہوں میں آدھے ہی بادشاہ ہاتھ پایا کسی نہ نماز لفظ لفظ جی لگا لگا رہے لفظ بولنے بڑا میٹا ہی پر بڑا پلیت لفظی قسم کر کے شریک مولا نے جی کسی نوج نہیں اپنے بھیجیا کبھی کدے لے سوا لکھ نبیاں دنکار چار آسمانی کتاب دنکار ہاں سوا لکھ نبیا دنکار اسی دن جیت کوئی لگا ਰਵੇ رہے کسی نو نا, دا دا اور خدا دی قسم نبی پاک دیا پیاسی جنگا کا انکار پیائی امام حسین شہادت پیائی اگر کسی نو کچھ نہیں سی اللہ سونے نے سوا لکھ نبی بھیجے واسطے نے دے واسطے نے کتابانی رب نے دے واسطے اتاریاں نے اللہ باہد شریف مولا اپنے حدیب نو پی فرما ہے گمراہ سن آب کر دے اپنے نبی مکلوا تین دسا خدا کی قدم کر کے نہ میرے پاس نے مکہ شریف مکہ شریف آدھا آخیا میرا کم ہوئیے میں لوگوں ظلم تو نجات دیا اپنے دین مالب کر بیٹھا میں ماراگا اتے اپنا دین چلاوگا فیری بگیال بکریاں بگیال ہی خانے رہے محبوبے خدا نے چڑو جی کسی نہیں آخنا جب کوئی لگا لگا رہے میں تین مثال دے کے اتنے جانا تو ساری پاکستانی قوم دا پورا نقشہ آ جائے گا کدی فارمی کپڑ ویک फार में फार फार फार फार थे थे थे है सारे खाने दसो। देशी। अच्छा ए दसो यसी मुर्गा न ना देसी एनुवे ना अच्छा अच्छा देसी मुर्गा जो एनु अगर कोई पवे ना बिल्ला बिल्ला अगो चूंजा मारद जे बिल्ला नस जावे ठीक نہیں تو پھر چڑھ جا کو چھتا تڑ جان بچا یہ سڈے دیسی کپڑ کی سفر پہلی ترقی چالی دن تیار ہوا پوے نہ بلا یہ آدھا ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے جگہ لگے گا مجال ہے جی سالی ہوئی نوج آخنا کچھ نہ آخو سمجھنی جڑا آتے لگا ہی کو لگا ہی رہے باوے امریکہ بماریا ساتی اچھی جت لگا لگا رہے سمجھ لائے فارمی کو ارور نے دسا میرا یہ مذہب نہیں کسے نو خود نہیں آکھنا جتھے کوئی لگا لگا رہے میرا مطلب اب جتھے چنگا لگا ہے انہوں لگا رہ دو جڑا پہنا لگا ہے انہوں سدا کر دو محبوب سرکار آم مد مبارک رب سونے نے اپنے محبوب کیبی بے خدا صح تعالی وسلم پاک فرمایا میں جدو میرے گھر میرا شریف آسمان دے تارے نبی پاک سرکار گھر مبارک آئے کھڑے نے وہ ڈگتے نہیں محبوب محدود آمد مبارک سن تارے آسمان تو ہزور کے گیا تے پہلو حضور سرکار دی آمد تو پہلو یہ چڑھ جاندے سن تے جا کے فرشتے اسلام کرتے ہیں نا نو موت دینی نو زندگی دینی کسے نو تی دینی ہے نو نلاک کرنا کچھ کرنا وہ فرشتے جیڑی گلا کرتے چین چڑھ جاندے سن لا کے سنتے سن تھلے بنگالی بابا کوئی کالا کو دے کان کن چاہ کے دسنا اے جڑا فلانا بند ہے نا وہ فلانے دن مر جانا وہ بچہ ہونا ان بماری پی ادھر بندے نے آنا ساری کہانی دس دکھنا بابے ہوا بڑی پیسے پٹور نے جیبا کرم کرنا تو جناب جی انہوں نے پٹھے رہ پا دینا جدو محبوبے خدا سرکار کی پیدائش ہوگی اللہ نے آسمان پہرا لا دا کوئی شان کوئی جن اتنا جا سکتا جاوے تے تارے ٹھیک بابو زمین ایمان ڈال دسو جن کنز کاقت والی شاید جدو چڑھن لگنا وچیا سی سمندر دی کنڈ پہ شیتان جدو ویخیا باغ نبی سرکار دی پدائش کا ویلا شیطان دا تخت مدا ہو گیا پی ٹڈ گیا پیا पिट उठिया दयालो मर थामद आ गए मेरी जान दी हम वाह कोई नहीं रही मैं कि समाना देते पैरा ला दता है कोई शैतान जिन उ जा रब सोना सारे तोड़ तोड़ के مر آدے آ نسک اللہ قرآن والا فرما دنیا دیا سمانس نے تاریا تاریا سجایا ہوا اور انہوں سینتانہ دے واسطے اسا مار بنایا گٹ بنائیے جدوی اے جا کے ہوں میں لگا خدا جا کے سمجھ لے جدو گرو کھلے کھا آتے کوئی چیلا جا سکدا کوئی چیلا جا سکدا رشتی چیلے جی کیڑے نے دے دے چاند گاری کے دریے ہم چاند پر پہنچ گئے اس شیطان برابر تیز نہیں ہو سکتے ابا لائی کھڑے پتر کتنی کسی پلیت لی نہیں کھل سکتے میرے ندیباد یا سمانا بوئے کھلتے کسی بابے فرید واسطے کسی اللہ کھل سکتے نہیں واسطے کھل سکتے آمد مبارک دے ویلے رب نے تمام کیتے رب نے دسیا جڑا میرا حبیب آیا اندر راتر آمنا بھی بے مثال اے دین بھی بے مثال حبیب سرکار دا جسم مبارک بھی بے مثال جسم نور بنایا جسم رب نے نور بنایا تبا ہی, ہی چمک اٹھیا کہنا چمک اٹھی جسم بھی نور سی میرے حبیب سرکار دی تعلیم تین رسیلا بھی فرما فل رسولا اللہ فرما اللہ جنے ان انپڑا بچ رسول بھیجی آئے ان پڑھا سے جا کی کرکام تیرا فرماؤں جو لو میرا حبیب اندھارے اندھیرے کٹ دوشنی ات فرماؤں اندھیرے روشنی رب نے کنو نو رب نے اندھیرا تے اپنے حبیب اللہ نے روشنی فرمایا توجہ اللہ نے اپنے پاک محبوب دے عمل کہ کافران دے عمل نو محبوب آیا عمل <laughs> <aml> ختم کر کے عمل نو فرمایا اپنے حبیب دے عمل روشنی وہ روشنی پرانی نئی حبیب خدا کی روشنی تعلیم کتاب و حکمت کی بات کر رہا ہوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لے کے آئے روشنی ہے ہی کو آج کل ایک لفظ بولیا جاتا ہے بولیا جاتا ہے بولو بولو کہڑی روشنی भी लिख्या सोचना ही नहीं तू जनाब ने जो भी सोचना है किसी मौलवी खिलाफ ही क्योंकि सियाने आते ने जो कुछ खूबी भी ऐप लगता है जो मोहब्बत हो तो खूबी लगता है نہیںس بچے سب کے جا نئی اور روشنی کس پرکار پرانی نئی روشنی کا مطلب کوئی دے مقابلے پرانی دے مقابلے پرانی ہوں پرانی کہ کیڑی ہوئی تبج کی رکھی ہے بولو بولو کیڑی روشنی روشنی آم، میں لباس پایا اسلامک جے میں پاوا پینٹ شرٹا میں کوئی ہے اچھا یعنی پگ سرکھی لباس پایا یہ سنت پینٹ شرٹ روشنی سنگ کے جا حق کہ نبی عمل نو آپ کہہ رہے ہیں پرانی روشنی پٹی نہیں چل سکتی نوی روشنی اللہ اسا آخر اساں نئی ہوا لفظ بولیا دے مقابلے بچ اپنے نبی پاک کی ہر سنت طریقے کو خدا دے بندے آ یہ ہوئی امتی پھر اور دشمن کنو آن آپ تو ہوتی میرے باق محبوب سرکار امل صرف روشنی سمجھے گا سمجھو بھائی گل سنا روشنی ہوئی اگلے دن میں باون نگر گیا سکریت بار سجنا تین میری پینٹا کلسیاں میرے ایک سوال ناراض چاچا میں کپڑے خوشی جی یا تعے وہ چاچا لائک گل کری اوک پھر پتر میری اکڑ دہی ہو جانے بھائی ایجن کی کبرج کلر میں پسو اگر سوڑے کپڑے کسی کوتے جان تو پریشان گا گئے گا چاچا نے پھر دہائی کھلا دیڑا بے کھوتا تنگ پریشان ہونا خوش ہوئے پھرجو ہی اللہ یہ میں گل اس واسطے کی تھی خدا سے بند ہوں میرا پاک نبی کتاب اور حکمت کی دی تعلیم دین آیا ہے کتاب کیڑی ہے اللہ دا قرآن ہے حکمت میرے مستفا دا بیان ہے <سؤال> کہ حکمت آدھے اس گل آخر اس عمل نکھتے ہیں اس کو جڑا جا حقیقت دے مطابق ہوتاب ہوکمت آخیا جا میرے نبی دا پاک ہر عمل صدقے کے جا حق دے مطابق اللہ فرما ہے میرا نبی کتاب حکمت دی تعلیم دینا خدا بندے میرے پاس تشریف لیا تین طبقے کے لوگ سن مکے مدینے انپڑا کی جماعت سنپڑھنے لکھا بھی نہ لکھ نہ سکے لکھا پڑھے لکھیا ہوا پڑھ بھی نہ سکے ان پڑھ آخری ہر سرکار مکے والے مدینے والے انپڑھ سن چند لوگ پڑھے ہوئے سن دو چار بندے جی یہ جناب جی انپڑا کا اگلا سن جیل پڑے سنگے رو سن یونان کے روم دے اندر فلسفی رہن سن، رب لوگ سنو شری کمانا نے اپنے حدیب نو فلسیاں دے کول بھیجائے اج کل تحیر پڑھن جاو مولوی آدمی نے میٹرک ہے داخلہ ہے ورنا کوئی نہیں میں کیا اگر جی وہ سڑے آخنا نے جی الی باق باق ستدق باق ستدق فاروق باق ریسان باق ریسان رب نے پھر نبی پاک نجی دے چل چلائے رب, رب سونے رب نے نو دنیا تک رب دسیا او لوگو میرا نبی کسی فلسفے کا محتاج نہیں میرا دین دنیا پر غالب ہونے کے لیے کسی hey! جنانی تعلیم کا hey! محتاج نہیں یہ hey! میرے محبوب کے وہ ان پر غلام ہیں حاصل کیا ہے کہ یہ حضور کے تابع دار بن گئے توجہ ہے انپڑھم چونکہ بادشاہ بنا چار خلیفے ان پڑھا رب نے یہ خدا بڑی بڑی سائنسی پڑھائی ہوئے گی ہر تھات مگر دنیا اعنات کے اندر کوئی اج تک یہو جا بندہ نہیں پیدا کر سکے جڑا میرے علی دال کا ہوا امام احمد ردا دال کا ہو مسلمان بندہ کوئی کٹ کے وقا میرے پاک نبی سرکار نے و حکمت وچ ملاوٹ کسی پاسو نہیں ہوتی مت تو سمجھے آکا امامدار نے ملاوٹ نہ ہو اپنا قرآن نے اپنا بیان سکھایا اور کسے پاسوں ملاوٹ نہیں تھی میرے پاس سرکار نے سر ہو ملاوٹ ہوئی ہوئے خدا دے حضرت فاروق آدم سرکار دا دور خلافت سی, سی مقدمہ اپنے خلدون تاریخ دی مستند کتاب پڑھ کے ویخ حضرت فاروق آدم دے دورے خلافت دے اندر حضرت ابو بہتر نے وہی علاقہ یو نان والا ملک فارس والا فتح کی چ حضرت فاروق آدم والے پاس حضرت کتاب نکلیاں مہربانی تاکہ مسلمان یہاں علوم تو بھی باخبر ہورت فاروق آدم دس کے جا بندہ ہی جدے بارے پاپ نبی فرمائی اگر میرے بعد نبی ہوگا ہونا کوئی چھوٹی شخصیت نہیں سدکے جا ماروق آدم سکار نے واپس کی لکھا جب لکھا فرمایا کتابوں چلا دو یا انہوں سمندر سٹ دو سان نبی پاک سرکار دے قرآن تو کو علاوہ کوئی چیز چاہیے نہیں راگ سب میرے دے صحابی حضرت فاروق آزم خلیفہ نے فرمایا فرمایا اگر کتاباں کتاب ہدایت قرآن ددایت کوئی اگر ان گمراہی ہے تو گمراہی لوڑ لینڈ کی سانوڑ کیڑی ہے سدک جاوا نے ملاوٹ کسی ہوتی جلفے تعلیم ہو رہی مسلمانوں کی حکومت بھی قائم رہی مسلمانوں فکنے بھی نہیں سن اٹھ سکے فرقے پیدا نہیں سڑو سکے یہ فرقے سارے بہاد ہی پیدا ہوئے جدو ماموش مامو باغ جناب مذہب پیدا ہو گئے جنا چ قرآن سی دا بیان سی مسلمان توجہ نہیں میرے بلکہ میرے آکامدار نے آدیس ایک, ایک حدیث پاک سناوا ادھر ویک سامنے حدیث دی کتاب مسند ابی دا تجال سی مسنت ابھی دا تجالی حدیث مسنت دے میدان سب تو پہلی کتاب لکھی گئی صفحہ نمبر پینتی کو وسلم نے صرف اپنے دین فرمایا صفحہ نمبر پینتی جناب ادیس سنی بھی ادب سواں کتوں لیا بندہ کتاب لکھی رحمت ایک بار حدیث پڑھا رہے سن حدیس پڑھا مالک چہرے مبارک دے رنگ بدل رہے ہیں جناب چہرے کی رنگت بدل رہی آپ نے فرمایا میں فرمان صحیح سب اصل ترولی پھرنے لبی نہ ترولی پھرنے امام بالکل کسی نے راہ دے میں جانگا گھر کپڑے بدلا گا غسل کراگا خوشبو لوگ اچھی تھانگ گوڑے موڈے کر کے بو باب بیٹھی فرمان سنا اتنے تو خیر اخبار قرآن لکھا اخبار اشتہار ہلور فرمان کی سارے دل چت نہیں اللہ کی باہر تو رب پرواہ نہیں کرتا ہاں ورنہ آه حضور امتی مومن مرے اسمان نہ ہل ہل جائے حل جائے نہ انہاں نامدار دی سن میرے آقا نے فرمایا ام مقبوط میں لوگ نو سکھاو تو توجو قرآن سکھو تے لوگوں سکھاو وائے مو ہنار سا اور فرد خدا دے سکھو فرد سکھو تے وتا اللہ مل علم و السا اور علم سکھو اور لوگوں سکھاو ای مقبوض بس بے شک میں جان والا بدل علم تگ ہر فیتا نو انیب علم مک جانے گا فیتنے ظاہر ہو جانگے علم سیخ بدل علم اٹھا لیا جائے گا ید ہر تد ہر ہما، دو بندے کسے کرنگے دے فیصلے لبنا شریعت کے مطابق اے حدیث پوری ہو گئی تک توجہ ہے تین چیزاں ایک فرمایا قرآن سکھو سکھو بولو بولو اس کو ہم بےکار سمجھتے ہیں اس کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اس لائق ہی نہیں کہ یہ چپڑا بنا سکتے اگلے دن سمجھ نہیں بھگتے جا کر جلال پور سی راستے اور سارے یہ کارک کتاب ہے یہ پڑھانے کے قابل ہے اس کو نشاب میں داخل کرنے کی ضرورت میں داخل کرو تو کس کو کرو ایک تھا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا ہلوا کھائے پڑھانے کے یہ قابل ہے قرآن کابل بابا قرآن پڑھنے واقعی ٹھیک واقعی ٹھیک میں نے کہا کہ یہ نہ کہو قرآن پڑھنے کے قابل نہیں یہ کہو ہم قرآن پڑھنے کے قابل نہیں کیونکہ قرآن کے قابل تو علی حسین جیسے ہیں تو صحیح فی الحال اور سمجھی گل حضور نے فرمایا قرآن سکھو سے لوگا نو سکھاؤ فرض سکھو سے دین در سکھو سے جا مدنیا تو جگہ ایمان نال دسو یہ کوئی کلی ایسی نے جیول نہ ہو گئی اور حضور یہ ہیں علم ختم ہو جان ہے کتنے جگ مسلے کا پتا شریعت مستفا کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے نہیں جے جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کسے نہیں کر سکنا شریعت مطابق فیصلہ کی گل سمجھی نبی نے فرمایا علم اٹھ جانا ہے فیتنے آم ہو جان گے معلوم ہویا نبی دے پہلو ہی دس گیا سچ دیا ہے میرا پاس ہویا ہے میم آپ بہادو پیو ہی, ساڈے میزار دا. پیو ہی نہیں فیتنا نہیں تو ہونے او کرنا پیو بے. پیو پتر دے میزار دے نہیں رہن لگا کیونکہ پیو دسول پتر کا یہودی بنیا اس پتر نو جناب چنگی لگے پیو دی آدت کتوں چنگی لگے پیو کتھے مزار دے پورا نظر آوے خدا بندے فیتنے بن گئے فیترے فساد ہوں توجہ نہیں فساد, فساد آم ہوں اج فساد آم ہوئے تھڑے نی जा बदली सुनिया ने पैलो दस दिताने फैलण ने तालीम नहीं तालीम होकर जी दुनिया आवे तड़ाइया खत्म घर के अंदर रहमत अंदर सुकून आ जा گھر سکون تے رحمت آ جا خدا بندے در تیرے سامنے گجرات ترتیق کر کے آ رہا گجرات لاری اڈے دے اخبار پہ ویک ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب تعلیم تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے تعلیم کا نمونا پہو نمونا ویسن رہ جی یہ وہی نئی روشنی ہے یہ تعلیم ہے اور یہ مفت ہے یہ کیا ہے ہوں ایمان نشیا جے یہ فتنہ ہے کہ تعلیم ہے بولو بولو بولو یہ سرابنا جس گلی گزر جائے اتائیں پوچھنے لکھا کی تعلیم تعلیم یہ ہالے بلا یہ ہالے مسلمان دی بیٹی کنجری ہے عزت لٹا گئی ہے پاک نبی نو خطاب کر کے فرمایا میرے مومن دی عزت تیرے مومن دی عزت لے گیا ہالے بھی آدھے جی تعلیم عزت جیسی قیمتی شاید برباد ہو گئی تعلیم کی گئی جیڑی عورت کا نقشہ علم ہوئی میرے پاک نبی ہونے درویش اج بڑی بڑی ملادا ہوں نے ملاد واسطے چھٹیاں بھی نے ملاد پاک بڑے جلتے ہوں اگر یاد رکھی ہر ملاد کر سارے لیکن یاد رکھ ملاد دو شخص کرتے نہیں ملاد ابو لہب نے بھی ہے جب پاک نبی سرکار دی ولادت آن لگی ابو لب حضرت, حضرت جنتی بڑھائی کھڑے آتے وہ جہنم میں کیوں گیا توجہ کتنے گیا پہ جہنم میں سوال اٹھ رہا کیوں محمد بن عبداللہ سمجھ کر آپ نے بھائی کا بیٹا سمجھ کر نبی کی آمد پر خوشی کی رسول سمجھ کر خوشی توجہ خالی سمجھیا میرے برا میں خوش ہو رسالت دا اعلان کہ میں رب دی طرف ہو پیغام لے کے آیا تو اس ابو لہب منکر ہو ہے جا پہلوں خوشی پر جدو پہلو بھی مستفا کی گل آئی اس ویلے سڑ گیا بوتھا اتر گیا خوشی اپنی بار گاہ جنت جان کا سبب نہیں بنایا کی جنت جان کا سبب بننا سی جدو ایشی آتی جمن سے بھی رسوس جمل پہ بھی خوشی کرتا ہزور خوشی اس رسالت خوشی کیم ہوا گل سمجھی معلوم ہویا ملاد حضور سرکار جن منا تو ہر بندہ جنت جا سکتا نہیں جنت, جنت اونی او دے سدے محبوب جن نبی پیغام دے دین کی گل رسالت کی گل آوا منہ اتر جاوے پرانا پیغام نہیں چل سکتا ہوں نئے دور جدیدی کانو امریکہ چل سکتے رسول نہیں چل سکتا ہن ملاد مناوے یہ والا سمجھ یہ جہان بھی لے جائے تو جن ملاد نبی پیغام رکھ کے منایا جن ہر پیغام نا نبی پیغام یہ ملاد منا اللہ خدا دے بندیا اے اوہی اوہی اے اے پیغام ہوں جڑا میں سامنے نہیں بیٹھا یہ پیغام کہ مان لگتا سال اے رب قرآن پیائی سورہ نور کھول آکا دار فرما نے عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ کون سی سورہ کیونکہ سورہ نور میں پردے کا ذکر ہے نالے دسیا رب نے سورہ نور دندر عورت کے بندے دے کہ بندے کے وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے اپنا جاب سر کھول رب نے ساری بلا سورت کیمان لال دس جی نے قرآن کی مخالفت کی تعلیم سمجھا تعلیم سمجھا ہے یہ فرض سمجھا ہے یہ شعور سمجھے یہ ترقی سمجھیے یہ ضروری سمجھے ہر بچے دا بنیادی حق سمجھا یہ مطلب نبی سرکار دے قرآن, دے دی نو. تعلیم سمجھے. حضور دے قرآن دی مخالفت دی مخالفت انہیں شعور سمجھا انہیں ترقی سمجھیے بنیادی حق سمجھا جا سمجھے پاک نبی دے دین قرآن دی مخالفت بنیادی حق وہ امانو لکھ ملاد کراوے ملاد قبول ہو سکتا ملادا جن نبی پیغام ساری تعنا لت ماری سو نبی پیغام قرآن سینے لایا روکنا رکھنا سبحان بندے سن کے جاوا میرے پاک نبی سرکار دا پیغام ہزور سرکار رسالت اتفاق نہ مومن ہو سکدا وہ تے مسلمان ہی نہیں کہ حضور سرکار دے حکم نو جن بار حق نہیں سمجھا کوئی من فارغ ہو او دا جیڈا ہو گیا او لکھ ملاد کرے او دا قبول ہو سکدا نہیں اج یہ کفرام پہ چل رہی نبی سرکار دے پیغام دین قرآن دی مخالفت نو تعلیم سمجھا جا رہا میں حیران ہونا اج بش خرچے دتی کھڑے خرچا پہلی تو لے کے دسویں جناب لب لے او ماما لگتا ہے جو دور بھرا نو پاج روپے دے کے راضی نہیں پانچ روپے دے کے راضی نہیں قوم کا ماما لگتا اربا روپئے لٹائی آ میرا، اتر تیرا میرا ہو حالت ادا قدم کر کے آنا میں آنا وہ رب بے نسلوں مارے تو چنگ بے اولادہ مرے تو چنگ جیرت نہ ہو وہ بےغیرت کے بارے ہدور فرما نے لا جد خل جنت بےجور سن کسی بےغیرت جنت داخل ہونے جنت گاری گیرت مندر اس میں آنا خدا بھی قدم کر کے آنا میرے کو کسی بندے نے پوچھا آدھا چی صاحب یہ دس دینی مدرسے کھلان دنیا جائز نے میں پڑھائی دفتر گھر تو دفتر تک لایا جاوے اگر یہ تعلیم آئی کھڑی ہے مدرسے جن پڑھن پڑھا والے بیٹھے کھلا دنیا بعد کی گل ہے انہیں پڑھن پڑھاؤ والے کلن اتارنیا فرد نے نہ مراد جا نبی نال <سؤال> کفر نو ملائی بیٹھائی دھو پیشاب دی ملاوٹ کی بیٹائی مسلمان کتوں آیا انو اتنا یہ دے اکا داستے دئیے کھل اتاری جائے میرے کو جڑا بندہ آئے جنازہ پڑھاؤن کی خاطر آکڑ چی جنازہ پڑھا میں یار سکول والی اتفاق رکھ دے جے نہیں جی رکھ دے تو مردہ جڑا مر گیا رکھ سی میں کلا موڑے لت جرسا پا کے کسروڑی سے سٹ د فکیرت کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا جنازہ نہیں بچے کفر نال اتفاق والے جنازہ پڑھیا میں جنازہ گا ہر وجاہت کرنا سامنے میں پیغام کسرتا کھے مسلمانوں کے گھر دے اندر واریا جائے یہ ستویں کی کتاب جی بے لیو کنویں ستویں اردو دیکھ داؤ یہ ستویں کی مبارک اردو میرے رب سے صدقے پہ میرا رب بڑی طاقت رب اپنے حق نابت کرتے اپنے حق نابت دے کے ہاتھوں حق دی تائید لکھا لینا ہوں دعویٰ میں کیتا ہے بھائی افردہ پیغام شیتانی آئے سفا نمبر ستنی دی ستویں دی اردو جڑی چلنی ہے اس سال ایک سو کے تین سفے سے پڑھ لکھیا ہے آپ انگریز برے شریر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے گا اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طالبہ کی کھیپ پیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز توجہ کی سمجھ بھی, بھی آیا کہ پنجابی لکھیا نے کہ انگریز سکول کھولے اس واسطے نے نسل ہندوستانی ہوگی تو انہوں تے سمجھ کافرانی ہوگی ج سے آپتا تو ہوں بہت کرایہ جب سمجھ بھی کافر والی بنے تو آتا بھی کافر والیاں بنن تو قبلہ اگر یہ تعلیم ہے پھر اور یہ فرض ہے کہ مسلمان آدیں بھی کافروں کی سیکھے اور سمجھ نظریے فکر سوچ بھی کافروں والی بنا لے اگر یہ تعلیم ہے تو پھر بلا ٹکٹ جہنم کا داخلہ ہوگا جنت کا داخلہ تو اسی کا ہوگا جو ساجوار ہیں تو اس لیے نہیں اپنی اولاد مسلمان کی ہو اس کی آتے کا کی ہو ان کی کا کافی ہو مسلمان کر لبی کا پیغام یہ جی ہے تو تیرا بیٹا اور اس واسطے ہل چکر ان سکول میں خلاف ہونا سکول اپنے آپ ہی خلاف خدا دے بندہ یہ جناب صفحہ نمبر ایک سو تین سی دسو بھی بلیو, بلیو مسلمان بولو بولو, بولو بولو بولو بولو بولو بولو جیڑی تعلیم انگریز بناو انگریز دا مطلب ہے بےغیرت بئیمان منافق شیطان ہر برائی وہ مسلمان جائز ہے یہ ہوں ایک سو پانچ صفحہ کھولے گیا میں استاد پڑھانا پیا میں آنگے میں پگ لا کے سفر نمبر ایک سو پانچ تک کھولو تو کی لکھا نے یہ ہوں لڑکیاں بارے لکھا آخر مشرقی عورت اپنے سامند کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے یعنی مشرقی سمراد جیڑی ان پڑھ لڑکی ہے نا, نا, نا جیڑی صرف سیدھا سادہ اسلام, اسلام پڑھی ہے تغان جناب یورپی کام, پڑی کام پڑی پڑی نہیں پڑی وہ ہاں ہاں ہاں اپنے خامند کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے جبکہ مغربی عورت کیڑی جہی سکول پڑھ گئی ہے آزادی پسند ہے کی پسند ہے کہ دیتے اب ہاں یہ بکری ہے اولاد کو ٹھیک ہے یہ بکری ایسی ہے جو پسند کرتی ہے کہ چرواہے سے آزادی ہونی چاہیے تو جو قیدی ہوا تو بگی ہار بی وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے تو ایمان لال دیکھو اور مسلمان بھی تھی نچن گاڑی بنے این کنجری بنے وہ آخے یہ تعلیم بھی ہے جائز بھی کیا بلکہ سرد ہے تو ملاد تو سمے جب ان بڑا ملاد تو وہ نکی اگے شیر لکھا شیر بھی لکھا نہیں سنا حامدار چمکی نہ تھی انگلش جب جا جانا تھی اے اس تعلیم کا سر بھی اپنا لیا میں کوئی نا لکھ دمکی نی انگلش آ کہ مسلمان بھی تھی بہن جنا چر انگلش نہیں تھی پڑھی چمکی نہیں سی چمکی ہاں ہر دوا بڑی گھر دا چرار بار کے راندھی تو جدو انگلش پڑھ گئی ہے تو شم انجمن بن گئی اور انجمن کی شما وہی ہوتی ہے جس کو کنجری کہتے ہیں توجہ نہیں کی تھی شمے انجمن لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو سمے انجمن کا مطلب کہ نہیں انگلش نہیں سی پڑی جل گئی نمونا میں وزیفہ بھی نہ ہے دو سو روپیہ دو سو روپیہ وظیفہ ہے میں کیا سبھی چم کور ہی بڑی ہے ہاں بھائی سارے ایمان لال دسو یہ تعلیم ہے کیوں آرام دول بول بول حیران میں کترے والے چڑھایا بھوٹے کھول کھول کے بچوں میں بول پیا میں بیٹھیا کیوں برباد پہ جی آدمی تاریج نہیں سب بربادتی گولڈ فلیک لگے سگریٹ کی ڈبی تو تھلے لکھا خبردار ٹینسر اور دل کی دیواریوں کا باعث ہے اٹھارہ سال سے کم امر بچوں کو سکٹ بیچنا ممنوع ہے اچھا طاقت کی لکھا کینسر لگ سکے یہ مطلب کینسر طاقت اور تبدیل آئی ہوں ایمان دس بچوں پولیو نہ لگنے دیں وڈیا لگ جی ہوں لماری میرا آبا بیٹھا سی پتہ ہی نہیں لگا جان بھائی بیٹھے ابے کلو ہو میں لیا بھائی جان سٹ فیکٹری پڑتی ہے سلک کی بماری پڑ رہی ادھرو پولو نہیں لگی شا پھر پڑ لیا میں چٹی بلا پولو کے قطر کیوں پیپلانے اس واسطے ہوں جدرے پولیو, پولیو کھاستے ہاں کترے پلانے سارا دوائیں کٹے کیوں بچ جائے بماریاں تو میں کیا بد بخت ڈرا میرا چائے کھڑے جی میرے سر پیڑ جو نہ ہو تمیز نہیں سر پیر لگی نہیں دوائیاں پہلو ہی کھا دیا میں کیا بےوقوف سی مت جو وج گئی ہے جد خدا دل لے لوے اکل نہیں رہن دینا کیونکہ اقل تو ہے میرے جناب سنت طریقہ جدو بیماری لگے علاج بادلو بیماری لگا کے جناب پہلو علاج کرو تو بعد مطلب بیماری لگ جاوے گی لگی موڑا توجہ نہیں کی خدا جناب لے نبی سرکار, اللہ سرکار نے عورت نران اچھے گھر روے دفتر اس تعلیم آخر دفتر جاوے اچھے آزادی جو آزادی عورت نو گھر بیٹھی قید آ جاوے گی گھر بیٹھی پیو دی قید وے گی ایک پیو کی پابندے یا شوہر کی پابندے یا بھرا دی پابند پا ہوے گی جدو جد جتروں نکلے گی دفتر پھر ہر افسر دی پابندے اتے ایک دی بند ہے سو دی ہونا پینا گھر بیستے آستے آن پکانے مرد کو خلا ہو لوا جد دستار جائے گی بستاری نو کلو جی کی دی ڈیوٹی دی ہے تو میں تھکے گی جی بہن کی ڈیوٹی ہے تو کلو نہیں تھکے گی اجازت نہیں لے پینی بیت الخلا جان واسطے میں سر جا سکتی ہوں پابندی آخ دین اس میں فرمائی اج بے لیا پیغام مستفا جی وجہ نبی پاک سکار ساڑے طرح نہیں ہونے سر میں اگلے دن تقریر کی اگلے دن تقریر کی میں کیا ناخانچ پہ پڑھتا یار کہیں پار ہے میں کیا چمڑا باقی یا رسول اللہ آخر بےڑا پار ہوں پر اے دسو ساڈا بیڑا پار پیا ہوں دن ب دن یا ڈبدتا پیا ایک جٹ ویٹھا ڈبلا وجہ کیٹ بول اچھا منافق اتوں یار رسول اللہ کیونکہ یار رسول اللہ کا مان اے اللہ دیا وال جب آپ آ رسول اللہ مناف کرتا کرنے ساڈا پیغام قرآن سی ان زمین ترو لکھنا کافر کا پیغام ہو گھر کافر کا پیغام تیری گھی کافر کا پیغام تیرے جسم کے کافر کا پیغام میں مسجد ویچیا اج کل مسجد نقشہ نبی کی مسجد کا بنا دینے گدرا کا نقشہ کا بنتا مسجد خدرا کے نقشے کی بنا اپنا نقشہ میں ویچیا یہودی کا بنا دینا میں چک بلا ای منافت مسجد نبی دے نقش کی ہوشا آپ کا, کا وے وے مسجد سچی رہے نقشہ نبی دے مسجد کا نا بڑا اپنے گھر کا نقشہ چ نبی اہل بہت خدا دے بندیاں میرے پاک نبی سرکار دا پیغام کے گیرت کا توجہ نہیں کیتی غیرت میرے نبی سکھائیے ایرج سکھائیے جدو تطہیر تو گلوئیے آیت پاک سرکار چادر مبارک لسن لسین چادر دے تھلے لے آد حضرت ساتون جنت نو چادر کے تھلے لے پاک علی پا کلیام نامدار نے چادر کے تھلے لیا, دے تھلے لیا فرمایا پورا سد کے سیدہ سا سلمہ نبی سن گھر در سن کے گھر دی گل ہو رہی سی ان کی یا رسول اللہ میں اہل بیت پچ حضور نے فرمایا تیلے بیت پچ پاک چادر چاد کے چادر مبارکی اپنی گھر والی پہلے داخل نہیں ہوتا بولیا یہ گل نہیں سی میرے پاک چادر اس بار سکھ حکمت سی حضرت مشکل خا اس درد درد میں کھلوتے سائ میرے نبی کی گھرت میں گوارا بنتا اسے علی گڑھ محرم کھلوتا ہو میری گھر والی بھی نالا کے کھلو جائے توجہ نہیں کی ذراگ سبان اللہ ذرا اپنا راگ اللہ اے میرے پاک نبی سرکار نے غیرت وائی علی پاک چادر دے تھلے کھلوتے سن میرے نبی نے اپنی گھر والی چادر زبان نال سما دتا تہلے بیروں پر چادر دے تھلے آن دتا توجہ نہیں میں کہنا نال مصافہ نہیں لا حضور سرکار نے کدی عورتوں لایا مکے جکلی والے نے لئی لیتوں تو عورتوں دے ہاتھ کپڑا پھڑایا پڑا ادھر پاک محبوب نے سرے تو فڑیا دوجا سرا عورتوں نے فڑیا حضور سرکار نے ایک گل اتے کی تھی. فرمایا میں عورتوں کے ہاتھ ہاتھ نہیں دا دوسری گل فرمائی میں محمد دی دیورت واسطے جڑی گل ہے وہ سارا واسطے توجہ نہیں کی عورت میری گل ساریا عورتوں واسطے کی مطلب میں عورتوں زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا جڑا مسئلہ دسنا واسطے دساں گا سارے واسطے ہو جائے گا اللہ اچھ مسلمانا اج مسلمان افے تک پہنچ گیا ہو گپ کسی لاوے دفتر ہوے جہاز پھر ہوسان ہوے ہر ہر تھان آستے تاکہ پیسہ سانو زیادہ لب جائے اصل اس ڈروی اپنی اداس یہ بختالی لا دتا ہے اچھا ہزور سرکار دے دشمن بن بیٹے ہر ملاد منا بھی تبو لا بڑا ملاد نبی دی جناب بے گیرتی جہی ہے اس نے نہیں جاوے گا وہی مخالفت کرے گا خدا دے بندے تو جو ہے کوئی نہ در ویس تین میں ایک مثال دینا سمجھاوا अगर किसी दी बहन कोई बंद जफा खिलात हाथों की आखोगे हूं जोड़ा बंद अपनी धीम फड़े आती हो گجرے تکیر پیا کرا تو جٹ ویٹھا وہ آدم شہبہ پر کنجرو جٹیا بیٹھا کی بنے گا پڑ کنجر بن جائے ایمان درس ہوئے ٹی وی ہوں سچ بول ٹی وی جفی پائی خلے تی مو خدا دی قسم کر کے آنا جی کسی کی مونج کٹی اس قوم دی مونج کٹی سن سن میں ایک مثال دینا لو تی مزے کی گل جا دی نیسی مرغے کی مادی آخ لوگ لڑتا کہ ترقی یافتہ دینا دی مادی کوئی آ کل لوگے تو آ تمہارا بھی حق ہے جتنے کوئی لگا شاپا اپنی دور لگ جائے گا ایڈی کڑکی ہونی ہے اتنے جناب جناب پتا لگے گا دوروں ہی بھائی یہ تن کڑا توجہ نہیں کی نر مادے کا پتا دوروں ہی لے تو تارم چ لگا جا ترقی جنگ بھی نرم آدمی مزاق پتا لگ جائے مثال پورے پاکستان وہ دیسی بندے ہوں سن فارمی چوچے نہیں سن ہوں پتہ لگ جنا رہے اما سمجھ کے پیو نمجے کا پتا لگتا اما کا پتا لگتا اما جی وہ کٹ کی کڑی بندے جڑے بندے ہو ہی نے وہ گوترے ہوں کوشش کرو بن جا کوشش پھر اکبر آبادی بولے کیا بتاؤں کیا بنیں گی پڑ کر بیویاں بیویاں شوہر بنیں گی شوہر بنیں گے بیوی خدا بندیاں میرے پاک نبی سرکار <میرے>, <ملے> میرے کملی والے آقا نامدار سونے بہبور نے تعلیم کتاب <میر> و حکمت دید <میر> تعلیم جی سرپا نور سراپا <میر> نور ملاد ہزور دے تعلیم کتاب <میر> و حکمت مسلمان ہو جاندے پورا جی ملاد کرے حضور در تعلیم, تعلیم کتاب حکمت کی بجائے ہوا رنگا تالا چولہے والی بنتا جاوے گا میرے مستفا کے پیغام قرآن سنتے سڑ گیا پیدائش خوش پیدائش کی خوشی وہی قبول جہا دی رسالت خوش ہو پاک دی تعلیم کتاب حکمت والی نال پیغام محمدی چلن کی توفیق دعا ہے جناب محترم حاجی محمد اکرم صاحب میںڑا ترجام سو پرچیاں کچھ علماء فرماتے ہیں تصویریں جائز نہیں بلکہ اکثریت اہل سنت علماء نے جواز پیش کیا ہے کہ حالات کے مد نظر وہ تصویریں تمام علماء اہل سنت ایک بات پر متفق تو ہو جائیں علماء اولاما متفق ہے علام میں متفق نبی کی شریعت کے تمام امام امام احمد رضا بریلوی اور مہر علی تاج دار گولڈا جیسا تمام کے نزدیک جاندار کی تصویر حرام کبیرہ گناہ ہے جس گھر میں رکھی جائے اس, جائے اس دوسرمی میں دوسرمی فرشتے دوسرمی رحمت کے نہیں آتے ہاں اگر توہین کے مقام پر ہو جیسے پیروں میں پیرائیں پی ہو تو حل نہیں پیرائیں پی ہوم نال ٹنگی ہوگی ادھر ادھر تو پھر وہ حرام ہے رحمت کا فرشتہ اس نہیں چ اس بات پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے جے اختلاف کی ہے اج کل کے فارمی بنوانے میں یہ فارمی چوچے عالم آلم عالم وہی ہیں جو امام محمد راجا سن میرے تاجدار گولڈا پیر میرے لیے شاہ ملتان تشریف لے آئے اپنے مریدان دے کسی نے خاجے انہوں نے مرید سن کسی نے آپ کی تصویر اتار لی میرے مرشد پاک سید امام اللہ علی امام علی شاہ صحیح برحمت اللہ لایا سن آپ نے فرمایا پیر میرے علی شاہ سرکار نے میرے مرشد پاک خلیفا سن فرمایا شاہ جی ماں دکھا ہو جاؤ ماں اس کام راضی نہیں رب ماں گا تو سماں ماں دکھائی دینی کے دور میں ایک دفعہ رات کی رات کو حضرت عائشہ آشا کوجرے میں گئی وہ درس ہوتا تھا تو چند صحابہ روکنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ مترو کو فلم حاصل کرنے دو کو بے وقوف جڑا سمجھے نا کہ امّا نو نبی سرکار دی دے سامنے سن سا با تو بائیمان قرآن کربی اللہ قرآن فرماندہ سال سم کسی چیز کا سوال کرو کوئی گھر سے برتن وغیرہ کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگ اللہ دا قرآن ہی سورت احزاد اور اتے یہ بھی وضاحت کر دیا کہ حالانکہ نبی دیا گھر والیا نے جی ماں اپنی حکم ہو رہا ہے ماوا واسطے آ جڑے دفتر چ بچنے ابے نے اور یہ جی گل کی اگر دہشت موتر منگائے تو در سوتا تھا چند صاحب روکنے لگے کتوں پتہ نہیں دیکھنے ہزور سکار ساتم کے رشتہ دار ہے حضرت سدھی قریب تو باپ مولا علی قریبی رشتہ دار ہے وہ جی پوچھ تو گھر در والے پوچھ تو ماپ کو پوچھ سکتے ہیں سارے رشتہ دار نے باقی تھی لگتے ہیں وہ لڑکیوں کو باہر نہ جانے یہ بات ٹھیک جی ہے مگر آپ میڈیا کے ذریعے تو دا اچھے کام کروا سکتے اس لیے فاشی بند کروائیں میں بند کروا کر میں اگلے دن بیٹھا لاری اڈے پہ گل کی جنہوں نے پیچھو نہیں دین کی باتیں وہ اتنے پائے سن لاری اڈے میں پہنچا میں گل کی دو چار گلا میں کیونکہ آتے نے آپ وہ کریں ہم یہ کرتے ہیں وہ کریں ہم میں کیا کبلا اسلام کتنے ہیں آخر جی ایک ہے تو وہ اور یہ کیا تقسیم نہ مرادہ اسلام تم ہی پورا چل میں پورا چل رہا کرتے ہیں وہ کر میں یہ کرتا ہوں آج ضرورت اس بات کی اگر لوگوں کو حدیث کا صحیح بہت کم لوگ بتاتے ہیں وہ اگر کچھ لوگ بتاتے ہیں تو ان پر الزام ہے امریکہ کمپیوٹر میں پیتو نہ آخر کی آ, نبی کا ملاوٹ ہے یہ پٹھو ہے یہ ٹٹو ہے مسلے پوچھیے ہوں تو مولڈیا کو جسلا پوچھا روپیہ دو پنجا مولوی جی منصوبہ بندی جائے منصوبہ میں حالانکہ منصوبہ یہ مقصد ہی یہ بچے دو ہی اچھے آبادی بڑھ رہی ہے کہاں کھائیں گے یہ مطلب یہ نکلا بھائی یہ شک رب دار دکھا ہاں منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے مسلمان اپنے خدا کے بارے میں شک رکھتے حالانکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اتنا یقین رکھے روح زمین پر اتنے انسان ہو جائے تل رکھ بھی تھا نہ روے یقین ہو رب ہر کسی نے روزی پھر بھی یتا فرما جی وہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہے نہیں تو سکھا نلو ہی پیدا ہوئے اگلے دن انڈیا میرے کو اخبار پائے نہیں انڈیا والے ایلان کیا انہیں آ جڑے ہندو بچے بچے جہے ہندو بچے بہتے جمن گے وہاں ایک لاکھ روپیہ انعام دیا گے اتے جڑے ادھر بچے تھوڑے جمن گے منصوبہ بندی کرنا پندرہ سو روپیہ دیا گے وہ ختری آدھے تھی بہتے جمو کم تی رکھو اسان تک لاک روپیہ دیا ستری گزرے او رکھا جی روپیہ لے سو لیا دوجا مقصد نام منصوبہ بندی دے مسلمان جو دفتر تے مردہ در تے بکری بنگیالوں رلایا ہے بکڑیاں بنگیال تے رل چیر والا ہی ہے نا تو ان پتا سب عزت لوٹیچے گی مسلمان کی برباد ہوئے گی لہذا پہلو ہی منصوبہ بندی چکرو تاکہ عورتوں خطرہ ہی نہ رہے ڈر ہی نہ اور تیسرا مقصد ہے مسلمان کافر ڈردے مسلمان نسل جوگے بن جان گے مقابلہ کر لین لسا رہے کھان کھانا مارن جوگے ہوں بال جا کے پوچھو جن میں بیٹھے ہیں بخت والے جیسے ہار جائے بندیا عالم کہ کہیے عوام فلسفوں اور سریلی تقریروں سے تھک چکے ہیں اس لیے کبھی کسی نے تو نماز پڑھی, پڑھی. نہ نیک کام کیا ہمیشہ صوفیہ والا طریقہ اور اخلاقیات درس ضرور دیں سنانے سے ثواب تو ملتا ہے لیکن قصہ سنانے سے تو ملتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ عملی ہونا چاہیے فلسفوں اور سریلی تکرو نے عوام نہیں تھکے عوام جھوٹ تو تھکے تو بولی ہو گئے حضور سرکار رہا مسئلہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا یہ تو ہوں یہاں تو پوچھ کے فائدہ ہوا کھڑا کہ نہیں ایمان دسو اندر زمیر بدلیا کہ نہیں بدلیا بلا ہوا تاکہ دل مضبوط ہوا دل جما پچھلے نبیا آج کل بڑے سکالوں روک گھر جوان بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی تھی تھی نہیں ان کے بارے میں کیا ان کے بارے میں کیا رہے بڑے سکال رو گھر میں جوان بیٹیاں بہن بیٹھی ہیں لکھن والا قوم لکھن کا وا آ گیا ہاں جی میں جیسے شعر ایڈا آ گیا اسٹالیم نال لاری اڈے یا کسی مسجد لائٹرین جاؤ نا جی اتنے لکھا اتے بھی لکھا ہے لکھا کی ہے ہوں ایک لرینتان گیا اتے لکھا سر اپنے خسامان کس کو حفاظت کر لکھا نام مرادو اللہ دس ایسا گلے کی تھی کسی کسی میں یار نہ لکھنی چنگا سی یہ تختی چڑی لگی ہے لائٹری ایسی, ایسی, ایسی تھان بندے دیا اڈ جی فسیا ہو اپنی مصیبت لیکن سدک جاوا ہو جا شعور تو ذرا یہ کٹی خانے کی لکھا کھڑا ہاں جی کوئی اپنا پورا پتہ لکھ جا ہاں فلانے خان مان سیرا پرانا چنی تھان تارف کا پرانا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ اگر ایک شخص سوت ہو جاتا ہے تو اس کے چند دن بعد کلخانی کا انتظام کیا جاتا ہے تو جو خود کرتے ہیں کیا اس کلخانی اگر وارش سوچو وارس ہم شرطان نے عوام کا عمل مذہب نہیں ہوتا شرائط ہے اگر وارس پچھوں جڑے نے انہاں ان کوئی ایسا ہے جڑا حالے نبالے گا اس مال و پھر نہ کلخانی ہو سکتی ہے نہ کوئی اور سب کا خیرات ہو سکتا ہے پھر ونڈیا جائے یتی وہ جڑا نبالگ ہے وہ حصہ وکرا ہو جائے ہوں جڑے بالک نے سارے وہ پردی مالک نے وہ پھر مال مالی طرفوں اگر سب کا خیرات کرے تو ہوگا لوگوں کا عمل مذہب نہیں ہوتا عمل مذہب ہوتا ہے جو کتابوں میں کچھ علماء لوگ خیال ہے تو انگریزی نہیں پڑھنی چاہیے ہمیں ایک کے مطابق علم حاصل کرو یعنی پگوڑے سے لے کر قبر تک اس سے قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف وہی تعلیم حاصل کرو بلکہ بار بار تلقین کی گئی ہے کہ غور و فکر کرو اور سوچ وچار کرو اس سے تحقیق ہوگی تو کیا سائنس تحقیق نہیں ہے علم فرد ہے کبھی دینی یا دنیاوی کا کوئی واضح نہیں ہے جی علم حاصل کرو پگوڑے سے لے کر قبر تک پگوڑے سے لے کر قبر تک سامنے میںکیا سارا سکول کھڑے بناز بنا کبلا نبی پاک یہ فرما گئے سن بھی پگوڑے تو انگریز بنن لگے جی کبر دیاں میاں تک پکے بئیمان بن کے پھر میں کبلا پھر پوری ترقی کرو جدو مرن لگو تو کفن پرانا نہ پوایا کرو ہوں نواں کفن ہو میں تھری پیس تھلے جوگر تازہ شیو دوس قبر جیڑی آواری ہوٹل آگ ہوگی چھوٹی موٹی قبر نہ ہوس ہزار ویڈیو سینٹر کا پورا انتظام ہوگا چلو موٹر سائیکل تو ضرور ہوگی لینا ہو پھر ترقی آپ کا مجھے پرانی کفل لٹھے ہلا لا کھا رہا نہیں لبڑا یہ میرے مرو ساد منگے کوئی خدا دی قسم کر کے آنا کیا جواب دو گے رسول اللہ کو جب حضور سرکار کے کفر کرتے ہو بائیمان بنتے ہو ہوئے امریکہ یہود کے پیچھے چلتے ہو تو تمہیں لیکن مستفا کے فرمان اور قرآن کو کاصر کے حق میں تو نہ بدلو جی میں تصا لکھا سفائی کیتے کی صفائی سفائی نسری مان سڑک چوڑے تو مڑ سارے پکے ہی مان ہی لیا ہوتا ہے صفائی دا جو سنو جو اس تعلیم کو تعلیم سمجھے جی یہ چلتی پی ہے نو تعلیم سمجھا وہ اپنے ایمان بخار جن رسول اللہ دیا باللہ شادت کرن دی کوشش کی وہ بئیمان پڑھیا نے جماعت دی کتاب دونوں دو دو پاس دونوں دو پاس رنگے یہ تعلیم آخری حضور نے فرمایا اس پگوڑے لے کے قبر دل تک پڑھیا اس کو حرام نہ سمجھے وہ ایمان سے خارج جائے یہ تھا اس کو جو حرام نہ سمجھے ایمان نو خارج جا دے کوئی سفا ایسا نہیں تھا جی اس نے آئے گا بختاری کچھی بات کھڑی اب ایک پارٹ کٹے توجہ نہیں کچھ ہے حضور نے جو فرمایا ہے العلم فرمایا تو واجب اور نبی نے جس کو فرد کیا ہے وہ فرد ہے آپ پر بھی فرد ہے بھی تس ہے تو پھر پچھلے تے سارے فرد چھٹ گئے پھر سارے صاحب اور اہل جہنم گئے کیونکہ انہیں فرد انگلش پڑھی چڑی چھٹی میں چڑی تو تن پتا نہیں حضرت فاروق کے عالم فرماتے حضرت فاروق و سارا کی بولیے مت سیکھو ورنہ ان کی آدتیں اپنا لو گے حضور روکتے اور تم کہتے ہو لے کر کے فرمان کو بدلتے چھ مٹی کھانی ہے تو کھائی جاؤ قرآن حدیث سے, حدیث سے کسی کفر کی, کی, کی. معفقاہ نہیں مل, مل سکتی قرآن حدیث ہمیشہ کفر اور بغیرتی کا مخال ہے کسی نے دعوت اسلامی کے متعلق لکھا ہے تو جہاد کی دعوت کیوں نہیں دیتے اور جمہوریت کے قائل ہیں جو تعوق کی حقوت ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس پرتبا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جل سے روکنا روکتا ہے تو روکتے ہمارا اس کیا چل ہے مربج آئی تو میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالنا اور بازو کو سجانا اسلام میں اور جو نہ نکالے اس کو تام و تشریح کرنے والے کا اسلام کا کیا حکم ہے میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالنا اگر نیت ہو اور برائیوں سے خالی ہو تو پھر باہر سے ثواب ہے نیت صحیح ہو اور برائیوں سے خالی ہو تو ثواب ہوگا اگر ادھر گانے لگتے من من حضور ہوکار سے نزاد ہوتا ہوگا جلوس نکلا کھڑا ہوئی آخو یہ جنت بھی جائے گا جا جلوس تو اپنے ایمان دور گیت بازاروں میں مخلوط اجتماع بغیر پردے کے ساتھ عورتوں کو نبی پاک سرکار کی شریعت بتارا میں مساجد میں جانا جائز نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے عورتوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع کر دیا سید آئے صدیقہ کو پتا چلا آپ نے فرمایا جو فیصلہ فاروق نے کیا ہے اگر رسول کریم ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے جو فاروق اعظم نے کیا ہے اس وجہ سے عورتوں کو عورتوں کی افضل نماز وہی ہے جو گھر کے تہ خانے میں پڑے یہ حدیث عورت کے نماز پڑھے اتنا سواد زیادہ ہو ایک سوال آپ لوگ پوچھا جاتا ہے آپ لوگ مساجد میں نماز کیوں ادا نہیں کرتے میرا سن لائے میں رات بھی پوچھا گیا پرتوں لوگ راشد تقریب سی تاجماعت نماز کیوں ادا نکا میرے سن لو جس کا ٹی وی اور سکول سے اتفاق ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا تو نماز کی بات کرتا ہوں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا تو نماز کی بات کرتا ہوں نماز کے لیے شرائط امام ہو امام جو مسلح پر کھڑا ہو وہ رسول اللہ کا تابے دار ہو رسول اللہ کا تابے دار ان کی شریعت کے مطابق اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو سوال کا جواب تحمل سدے بجائے سے ناراض ہو اگر کسی سوال سے آپ غصہ ہونے لگا تو بطری کے سمت کے گلاس پانی کرے اللہ دی سوال کی مہرباد روزانہ پاکستان تقریب کرنا اللہ کی مہربانی خالی نہیں برسا اس بازار میں جیت بھی رب موقع دے بولی ہے اللہ بھی گا نہیں کری گا آئے بھی سہی اسے ہے جب کوئی نبی مجبور ہو جائے گا ریا مسئلہ ہے سوالوں جب پہ ساری رات لگے رہو میرے متے وت نہیں ہوگے اللہ بھی مہربانی ہاں میں آیا جمعے لاہور ٹی وی کی تباہ کر سن لو نا کر مہربانی اچھے آخ بندے بخت والے کڈ نہیں تو سان لے کے نہیں لیا گا تو میں منی بہن لگی تر جانا میرا تو پچھولی نہیں جا مہربانی ایسا گلان ہوئی نے میری تقریر تو پہلے وہ ٹی وی بن کے کھڑا مینو کافر مریا کن تو پیچھا کن تو پیچھا مریا پیا وہ پھر اتنے دنیا سی بڑی مجما سی بیانفر مریا پیار نے مہربانی اجتماع سے بعد آ لیں کہ ان شاء اللہ کتنے ساتھی مبارک رکھیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور سنت مبارک کی پابندی کریں گے میں وعدہ اللہ اللہ نے مہربانی واضح کر کے آیا میری ہدایت آوے گی جہاں پیروی کرے گا سر دعا کرو اللہ حضور دل دل مبارک دس صفاد دردی غلامی کرم و صفادے و دردی غلامی نہیں اس کو نامی کرم صفا دے کرم ہوئی جو کرم سفا دے سر گلامی کرم سفا دے دی گلامی نہیں کوئی لے کمی دے دے جو کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں بہ بہتر کوئی نو کنانی کر سس دے giant